جی السلام علیکم جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی کیا رہے جی, جی صاحب الحمد للہ جی, جی ہاں جی پہلے تو نا جی کچھ باتیں جو کل ہوئی تھی نا امام محمد صاحب سے متعلق جی کچھ باتیں تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں اچھا اور پھر مسئلہ جو ہے وہ عید آپ کی آواز کر دیے اچھا اچھا آپ نے تو کیا آپ نے اچھا اچھا चलो چلو چلو میں ریکارڈنگ پیش کر دوں گا میں آپ کو ریکارڈنگ پیش کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس امام محمد رحم اللہ کے جہانی ثابت کرنے پر फतीह बगदादी की दो रिवायतें हैं एक रिवायत तो इमाम अहमद की आया और दूसरी इमामदरा की ठीक है न जी अच्छा जी यही दो रिवायतें हैं नी میرے پاس کے تین روایتیں اچھا وہ تیسری کون سی ہے اور کس کی ہے یہ قول ہے نا پہلا قول امام محمد کا پیش کیا دوسرا ابو بزرا کا اور تیسرا کس کا ہے کس کا, جس کا؟ یا, یا بن معین یا بن ماہین کی روایت کا تو کب سر ثابت ہوگا اس وجہ اس میں تو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے مقلد ہے اور آپ کے ہمیشہ رہے اور پتوا دیتے رہے اور کتاب یہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامع کبھی تو اسی میں لکھتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کا ہونا بالکل ثابت نہیں ہے یہ آپ امام اعظم ابو علیفہ کے مقرد نہیں تھے وہ تو ہماری طرف سے جو ہے نا ہاں ہاں جی کیا انعام اصول ہماری طرف سے شاید کتنا انعام دے دیں گی آپ کو یہ ایسے ہے ہاں جی یہ mm -hmm> ایسے ہے جیسے سورج کا انتظار اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ جب یہ ثابت ہو ہو ہوگا نا تو کیا تو آپ حیران رہ پریشان رہے میں اچھا میں حیران رہتا ہوں ویسے کہ آپ کا اتنا مانا کمزور کیوں ہے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 کتاب ظفای تھی وہ والا پیش کروں گا ابو ابوسورا راضی جو ہے نا ابو ابوسورا راضی کی اپنی کتاب و جس میں خطیب کا نام نشان نہیں ہے اچھا ہاں یعنی خطیب کو تو چھوڑے وہ کی باتیں. ابو ابوسور راضی کی کتاب الفاتی ہوئی مارکیٹ میں موجود ہے اس کی صنعت بھی صحیح ہے اچھا یہ دیکھ لو پھر اب اس کو ملاؤ اور یہ سنعت ملاؤ تویر محمد نسل کسی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے الجام صغیر محمد نسل سے لکھی ہے یہ کوئی توثیق نہیں ہے اچھا جی یہ کسی قسم کی توثیق نہیں ہے پاس اگر میں آپ سے پڑھوں اور آپ سے کچھ شہر لکھ لوں نا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 اس میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی بعض و بات بھی سکتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ اتنے مہین جو ہے وہ افغان بن ابھی جو صاحب راوی ہے اس کی عدی اس کی ایک دفعہ انہیں کہا انہوں نے کہا ہے کس نے انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی آدمی یہ جو روایت مامر کی روایت ہے ثابت ماہر افان کو ثابت نہ بنا دے تو اب یہ جو انہوں نے جرا کی ہے یہ اپنے شاگرد عباس بن محمد عدوری کے سامنے جرا کیے اور یہ جرا جو ہے نا جرا کے کچھ الفاظ تاریخ ابن مہین کی آپ اپنی میں بھی موجود ہیں جو ان کی جو تاریخ ابن مہین چھپی ہوئی ہے نا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے اور جو چار جلدوں میں اس میں بھی موجود ہے تو اس میں ذرا آپ ایسا کریے ذرا غور کے آپ تو غصہ نہ کریں نا یہ نرمی کے ساتھ غور کریں جسم کی جو ہے نا بڑی شدید جرائے رہا تو مجھے کسی ایک سے نہیں ملی ہاں حاکم نے جو ہے وہ ان کی حدیث کو صحیح کیا رکھا ہے یا وہ زادی نے جو ہے کچھ مناسب ہیں اچھا بات سنو جی جی جی کیسے جی بات ہے تم ایک طرف کیوں دیکھتے جی جی جی جی یعنی جب اقوال مختلف ہوتے ہیں تو ایک سال جس طرح کی چل تم نے کیا ہے کہ تم نے کہا جو اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ لالکائی کی کتاب والا جو راوی ہے نا تری تو تری کے مطالق کہہ دیا کہ جی اس نے کہا ہے کہ جب ہے لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ حافظ ابو طہر صلی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ منت خطات الاتبات اب اس پر حکل آپ نے گم کر دیا ایک بات دوسرا آپ نے امام ابن سنتی کے طبقات و شافیہ نہیں پڑا کیا اس میں نہیں لکھا حاضر مبالغات جو ہے جب آ جائے نا جرا شدید تو اب جب تو آ جائے کو ترجیح دینی چاہیے نہیں کیا اصول جمہور کو ترجیح دینی چاہیے یا کہ کو اچھا آپ کے نزدیک ابن ناصر جمور ہے نہیں ابن ناصر نہیں اور دیے عجیب بات ہے ابو طائر تعرفی اس سے لے رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور صرف یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں موبائل کا موبائل کا متاثر ہے چھت پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا فرد نہیں ہے جی اچھا اچھا ویسے اللہ کرے یہ کتاب شابق ہو جائے مجھے تو ہم تو آپ کو جو ہے وہ شکر کرائیں گے اگر یہ کتاب آپ ثابت کر دیں گے یہ تمہاری تائید میں یہ کتاب ہے میں تو अर... ایسے مثال جان کی تھی نا زیرا احمد مکی رکھا نا تمہاری تمہاری تائید میں یہ کیا بنے گی اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں خالی بل ذکری ہے بات کرو تو کہ میرے شادیوں جو ہے نا وہ کشت میں امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سرکار کا بالکل صحیح سند کے ساتھ قول تاریخ بغداد میں موجود ہے امن اللہ سے علیہ الفط محمد بنس اور پھر اسی تاریخ بغداد سے امام شافی کی وہ روایت موجود ہے کل حکومت سکون ہے خطیب یہ تو ثابت نہیں ہے نا یہ تو عمر بن کیا نام ہے کیا یہ روایت ثابت نہیں ہے مشہور ہے اچھا یہ آپ ایسا کریں نا جو آپ اولا پیش کر رہے ہیں وہ جلد بتائے کیوں جلد ہے جو آپ تاریخ ادا کی پیش کر رہے ہیں کون سی یہ تعریف کی جو جلد ہے آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں جیل نمبر چھوٹا ہے یہ دوسری دوسری ہے جو آپ نے کہا ہے نا وہ میری وہ بات رہ جائے گی نا پھر آپ اپنی بات کریں اچھا صرف محمد ناصر کی جگہ نہیں ہے بہت یہی نا لاسافی بھائی اور سنو سنو دیکھو اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ نہیں منت کے تاطل اسبات کے لفظ ہیں یا جمہور نے جمہور نے بتاؤ یہ خورد برد جان بوجھ کر کر لیتے ہو یا نظر اللہ کرتے دیکھتا ہوں جمہور کو ترجیح دیتا ہوں جمہور تو ان کو ادھر جو ہے نا محمد ثابت تو ہوا ثابت یہ ہوا اور پھر میں بال گا کے جو لفظ ہیں پن کے ہو چاہتے تھے de la médica, de la médica,